ص اللہ, اللہ علی محمد الحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ موجود تمام خران اور میدان تمام خران اور باقی تمام سامعین خرآن بران صاحب السلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاف الاحودہ میں سے باب الاطاق ہے آزاد غلام آزاد کرنے کے بارے میں ہیں ہر چند اس سلسلے میں یہاں تین باب ہے تو اس زمانے میں غلام نہ ہونے کی وجہ سے غلامی کا سلسلہ حسن ہمارے ملکوں میں تو یہ حکم جو ہے اگرچہ عملہ جو ہے مبتلا بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ تو یہ کہ فکلا کے تمام ابواب پر آپ کو غور حاصل ہو دوسری یہ کہ کبھی کو دوسرے ابواب میں اس باپ کے کچھ مسائل بیچ میں آ جاتے ہیں تو ہم مطلب سمجھنا مشکل ہو جاتے ہیں اس لیے جو ہے میں اس باو کو تھوڑا سا مختصر تجمی کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی چیز باقی نہ رہے فکر آوت میں سے بباب اتاق اطاق کے معنی آزاد کرنے کے میں غلام کو عتق اتاق یہ سب ایک ہی معنی میں تو غلام آزاد کرنے کے سلسلے میں پیارے رسول اسلام میں جو ہے غلام آزاد کرنا چاہیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ لوگوں کا اہم ترین معیشت کا وسیلہ تھا جیسا ہم جانوروں کو بیچے تھے اسر انسانوں کا خرید و خرو ہوتا تھا غلاموں کا اس کو آپ نے جو ہے ایک دفعہ اس کو شریعت نے حرام کرا نہیں دیا غلام منانے کو غلام منانے کے حکم باقی عین اسلام نے غلام آزاد کرنے کے لیے بہت ایک حکمت عملی بیان کیا سارے کافرات قسم کے کفارہ فرا علاقے کا فرا اچھا کا کفارہ اور قتل کا کفارہ ان سب میں جو ہے غلام آزاد کرنا رکھا تو اس طریقے سے بھی غلاموں کی بہت بڑی کثید آزاد ہوتا گیا پلس غلام آزاد کرنے کے لیے بہت زیادہ ثواب بھی رکھا تو ان ثوابات کی وجہ بھی لوگ غلام آزاد کرتے تھے اپنے آخرت ازاد کے ایجاد کے لیے تو اس طرح اسلام نے غلامین کا سلسلہ انسانوں کو بن ختم کر دیا عملاً ہر چند حکم باقی ہے تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام آزاد کرنے کے ثواب کے بارے میں فرمایا من آتا جو بھی شکت آزاد کرے مومن کیسے مومن غلام کو انجیک غلام ہے مومن ہے مسلمان ہے اس کو آزاد کرے تو آتق اللہ اللہ تعالیٰ آزاد کر دیتا ہے بالکل عز بن من اس غلام کے ہر آزاد کے بدلے میں عظ ون لہو از, از آزاد کرنے آزاد غلام آزاد کرنے والے کے ایک آزاد کو یعنی ہر ایک آزاد کو من جہنم کے عذاب سے یعنی اس کے ہر اعضاء یقینی بات ہے غلام کے سارے اعضاء ہے تو یہ اس کے پورے اعضاء ادھر جو آزاد کرنے والے کے بھی ہر ہر اعضاء کو جو غلام کے اعضاء ہیں اس کے ان کو جہنم سے بچائیں گے کو یا کہ جو شاذ کسی غلام کو آزاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے آگ سے آزاد کرے گا جہنم کے آگ سے اس کو نجات دلائے گا تو اس سے کا مجموعی وفہ یہ بن جائے گا ہاں جی من آت کا جو شاد کے غلام کو آزاد کرے گا آتقلّہ اللہ, اللہ تعالیٰ آزاد کرے گا بک العز من من ہو اس بندے کا ہر ایک آزاد کی ہر ایک غلام کے ہر اعضا کے بضلے میں عظو اللہ غلام کے ایک آزاد میں بنانا جہنم کے عذاب سے تو تویا کہ جو شاید غلام کو آزاد کرے گا صحیح سالم تو یہ بندہ خود بھی اللہ تعالیٰ اس کے بضلے میں عجیر کے طور اس بندے کو جہنم کی آگ سے نجات دلے گا اگر یہ گنہگار ہے تو اولا خلافہ فرماتے ہیں، کسی کو اس بات میں اختلاف نہیں لہٰذن کسی کو بھی فی فضیلت لے تاکہ غلام آزاد کرنے کی فضلت ثواب اور عجر میں کسی بھی مسلمان فقیر کو اختلاف نہیں خب اب آزاد کرنے والے کے کیا شرط ام الموتی کو بارہ وہ شاعت جو غلام کو آزاد کرتے ہیں اس کے لیے شرط یہ فتوش شرط اس میں شرط کیا جذفی اس میں الحریت ایک تو وہ خود آزاد ہو وہ آزاد تو غلام غلام کو آزاد نہیں کر سکتے ہاں جی غلام غلام کا مالک بھی نہیں بن سکتا ہے. لہذا وہ جو جو غلام کو آزاد کرتے ہیں وہ مالک وہ آزاد اور والعقل والعقل من ہو و اور بالغ ہو ولاق اللہ ہو ول اختیار اور غلام کو آزاد کریں تو وہ اپنے اختیار سے ہو. کسی کے جور سے نہیں کسی نے کنٹٹی پہ پشتو رکھے سو قاتل کی دھمکی دے دیں یا کسی اور چیز کی دھمکی دے دیں تو دھمکی کی بنیاد پر آزاد کریں تو اس سے آزاد نہیں ہوتے دوسری بات یہ ہے وہ اپنے غلام کو آزاد کر کسی اور کے غلام کو بھی آزاد نہیں کر سکتے ہاں جس کو آپ آزاد کریں وہ آپ کا اپنے غلام ہو تو اور اختیار سے ہو جبر نہ ہو تو پھر فرماتی شخص فائدہ قص حد الموصف بحاز صفات بس ارادہ کرے وہ شخص جو موصف ہے ان صفات سے یعنی جو شخص تو اس میں یہ صفات تو وہ آزاد ہو بالغ ہو عاقل ہو اپنے اختیار سے ہو اور وہ غلام اس کا اپنا غلام ہو تو یہ بندہ آزاد کا ارادہ کرے فیض اقاصد قاصۃ الموس وہ شخص وہ آزاد شخص بحادی صفات جس میں یہ صفات تھیں آزاد کرنے والے کی جو صفات بیان ہو گی اس میں پایا جاتا ہو تو وہ ارادہ کرے کس چیز کا ایتا کا رقیق ہی آزاد کرنے کا رقیق ہی اپنے غلام کا کسی اور کو غلام کرنے اپنے غلام کو آزاد کرنے کا ارادہ کرے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا اور نالا سواون جزیلاً اور وہ پہنچے گا سواون جزیلاً بہت بڑے ثواب کا بہت بڑے عجیر تک تا... عجیر کو وہ پہنچے گا یعنی اس کو بہت بڑا عجیب ملے گا ہاں جی نالا ویسے پانی کے معنی میں وہ پا لے گا سواون جزیلاً بہت بڑا عظیم اور ثواب لیکن یہ بہت براجر الصوب کب ملے گا اشاد کے ساتھ انکان نیتوں نیت اگر ہو اس بندے کا اس غلام کو آزاد کرنے کی نیت ا و علا رحمت ربی ہاں جی تقرب حاصل کرنا رب کی رحمت کا یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو اللہ کے عقرب حاصل کرنا مقصد اللہ کے رحمت کا حصول محصد ہو اور کوئی مقصد نہ ہو جنوبی تو اس کو اور یہ ثباب اس کو مل جائے گا وہ انکان احتقاج تا کہ اور اگر ہو اس کا اس غلام کو آزاد کرنے کا نہایت جو ہے رے الناس لوگوں کو دکھاوا معصوت ہو رے آ دکھانا لوگوں کو چونکہ یہ دکھاوا جو ہے رعای کار کے لیے خیاجی پہ ابسم کے عاد قرآن میں بھی فرمایا کہ کے کراگ اللہ صلاحطم صاحب اللہؤں کا وہ لوگ جو رعایت کاری کرتے ہیں کسی بھی عمل میں یا صرف نماز نہیں ہے کسی بھی نیک عمل میں جو ہے ریاح کرتے ہیں دو اس کے لیے قرآن فرمایا اس کے لیے ویل ہے ویل کے کئی معنیٰ ہلاکت ہے افسوس ہے ویل نمی جہنم ہے تباہی ہے بربادی ہے یہ سارے معنی جو ہے ویل کا کیا ہے تو یہ سارے معنی اس کے حق ہاں میں ہے تو لہٰذا یار ریا کاری جو ہے بہت ہی بری چیز سے ہاں جی اہل تصوف کی جو گاندھی نے ترکات کے جب پیر جان مرشیدہ ناقد ہیں وہ ان کی تو ساری کوشش یہ لوگوں کو ریاکاری سے نجات دلا جائے شہرت سے نجات دلا جائے اور جو سے نجات دلایا جائے،, دلا جائے یہ روح عمل ہے اس وجہ سے وہ ان کا اگر ہو اے تاخص کو غلام کا آزاد کرنا ریاں نہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہو اور غلط دنیاوی نہیں آپ کوئی اور دنیاوی غلط ہو لوگوں میں اعتماد حاصل کرنا وہ وہی نیکی کرنے والے شاہ سے تو کان بلاکشی تو بھی بلاکس ہوگا مطلب کیا اس کو وہ ثواب نہیں ہوگا بلکہ اس کو وہ اذاف ہوگا وہ عقاب ہوگا جو ریاکار لوگوں کے لیے ہیں جن سے پہ رامہ سم کے ایک حدیث آگے آ رہاورد المظالم میں وہاں فرما دیں جو شاریہ کرے گا کل قیامت میں سب سے زیادہ بدبو اس ریاکار کو ہو جائے گا فرماتے وہ ان تنجی خب مردار سے زیادہ اس کو بدبو زیادہ آئے گا اور جہنم اس کی بدبو سے بیزار ہو جائے گا اللہ تعالیٰ درگاہ میں شغوہ کرے یا اللہ یہ کیسے بدبو دار شخص یہاں پہنچ گیا بول کے تو اذن گرامی کوشش کریں ہر عمل کے اندر ہر نیک عمل کے اندر ہاں جی اور خلوص و اخلاص و اللہ کے رضا کے لیے اللہ کے قرب حاصل کرنے میں ساتھ اور کچھ نہ تو یہ آزاد کرنے والے کے شرط امن محتقمہ وہ شاخ جس کو آپ آزاد کر لیں جس کو غلام جن مراد یا محتاطم مر غلام جس کو آزاد کیا جاتا ہے امن محتق وہ شخص جس کو آزاد کیا جاتا ہے یعنی غلام اس کے لیے شرط کیا فعی شرط بھی آزاد کرنے وہ جس کو آپ آزاد کریں وہ غلام جس کو آپ آزاد کریں اس میں شرط علیہ السلام ہو تو وہ مسلمان ہو اگر آپ نے مسلمان غلام کو آزاد کیا تو آپ کو یہ سارے سوال ہیں والملک کو ایک تو شاعری وہ مسلمان ہے دوسرا آپ کی ملکیت میں ہو ہاں جی وہ آپ کی ملکیت میں ہو تو وہ غلام ہو آپ کی ملکیت میں تو آپ کو اشارہ یہ ثواب ملے گا ہاں جی وہ مسلمان ہو آپ کی ملکیت میں آپ اس کو آزاد کریں اللہ کے رضا کے تو پھر آپ کو یہ ثواب ملے گا جو اوپر ذکر ہو گیا بھائی کروا فرماتے مغروع ہیں عیتا من ایسے غلام کو آزاد کرنا کہ آپ نے اس کو آزاد کر دیا ابھی تو چونکہ وہ آپ کے غلام آپ کے گھر میں کھا پی رہے ہیں اس کی تمام ضروریات زندگی اس کو آپ کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے اب آزاد کرنے کے بعد اسے خود کا سب کرنا پڑتا ہے اب آج جہاں سے فرماتے ہیں مغرو آزاد کا نمن اس غلام کا لا یادر جو قدرت نہیں رکھتا ہے الگ قصبن کسی بھی قسم کی قصب و معاش پہ روزی وغیرہ کمانے پہ کام کرنے کی کاروبار کرنے کی ہاں جی کسی بھی طرح سے قصب کمائی کی وہ قدرت نہیں رکھتا ہو ایسی قدر قرآت یہی یعنی بھی مایال کہ اس سب کے ذریعے سے وہ زندگی گزار سکے مایال اپنے بی بچوں کے ساتھ یعنی وہ ایسی کوئی قصب جسے وہ اپنے بی بچے کو پال سکے ایسا کا سب کرنے کا ہاں جی کوئی کاروار ہو کوئی بھی کام ہو اس کو ہنر ہو ایسا وہ آگاہ نہیں رکھتا ہے یا وہ مردہ ہو چکا جس وجہ سے وہ ایسے کاموں میں بالکل نہیں رکھتا ہے آپ آزاد کریں گے تو اس کی بیوی بچے جو ہے وہ نہیں پال پائیں گے تو اس سب میں پھر آزاد کرنا ایسے شخص کا مخرو ہے کیونکہ اس کے زندگی آپ نے اس کو آزاد کیا اس کا آسانی پہنچانے کے لیے ابھی آسانی نہیں اس کے لیے اور تکلیف ہو گیا کیونکہ ابھی وہ جو کچھ کھا پی رہے ہیں آپ کے گھر میں تھوڑا بہت کام بھی کریں جو سے ہو سکے اور کھانے پینا اس کو مل رہا ہے ابھی آپ نے آج اس کا آزاد کیا جائے تو بیچارے کو کھانا پینا بھی نہیں ملے گا اور اس کی زندگی تکلیف میں ہوگا اس لیے جو ہے وہاں آزاد کرنا مخرو ہے آگے فرماتے ہیں وہ من کانت لہنیت و اطقاطا کے رکھی گی بس جس جی شغذ کا ہو منکان اللہ ہو جس کی نیت نیت ہو کیا چیز جی نیت اللہ کے اپنے غلام کو آزاد کرنے کی نیت ہو پکر نیت ہے اللہ کی رضاخل اپنے غلام کو نیت کرنے کے تو اس میں ہیں غلام کو آزاد کرنے کے لیے کن الفاظ میں بولنا چاہیے کس زبان میں بولنا چاہیے اس کے لیے کیا کوئی مخصوص الفاظ ہیں یا کسی بھی طریقے سے آپ غلام کو آزاد کرنے والی اشارہ کے نئے کے الفاظ سے بھی آزاد ہو جائے گا اگر نیت ہو تو تو شاسی سلسلے میں بائن فرماتے ہیں من کا نز و من کا نز لہ نیت و طاق رکھا کی جس کسی کا ہو نیت اطاق آزاد کرنے کا رکھی کی اپنے غلام کا تو پھر بھی آئی سیکہ تنقہ جن الفاظ میں سیکا یونگ الفاظ جن الفاظ میں بھی اتفاق ہو تو آپ اس کو آزاد ہو جائے جی بھی آئی لسان اور جس زبان میں بھی تلفظ آپ تلفظ کریں اس کو آزاد کرنے کے الفاظ سبۃ الحطاق وہ آزادی ثابت ہو جائے گا انہیں یعنی غلام آزاد ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اطاق انہیں آزادی حاصل ہو جائے گا وہ غلام آزاد ہو جائے گا الفاظ کچھ بھی ہو وہلم یا کن لہو نیت الیت الطاق اگر نہ ہو شخص کا لہو شاذ کے لئے نیت الت اعتاق آزاد کرنے کا اگر اعشاد کو آزاد کرنے کے دل میں نیت نہیں ہے تو بھاوی آئی اتنے عبادت تو پھر جن الفاظ میں بھی عبارت میں بھی صدرہ انوش سے اس کے الفاظ حادر ہو جائیں اگر نیت نہیں ہے تو اللہ میں حسبۃ الطاقت تو پھر آزادی حاصل نہیں ہوگا یعنی اگرچوں لفظ ایتاقہ بول دیا ہاں جی تو, تو بھی جو کہ سر یہ الفاظ آزاد کرنے کا پھر بھی آزاد نہیں ہوگا لہٰذا نیت ضروری ہے غلام آزاد کرنے کے لیے کہ نالکہ آپ نے جو ہے نیت سجموش اللہ خرضا کے غلام کو آزاد کرنے نیت کیا ہے یا نہیں کیا اگر آپ نے نیت کر دیا ہے تو پھر یہ غلام آپ کا آزاد ہوگا اگر نیت نہیں کیا تو پھر آزاد نہیں ہوگا باقی دس ان ہم کل کے درس میں پڑیں گے انشاءاللہ